Yeah uh -huh. سورة الحدیث سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن حکیم کا ستائیس میں پارہ ہے اور سورة الحدیث کا نمبر ہے ستاون ففٹی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم لہو ملک السماواتی ولاق یقی ومیت وہو الا کلی شعی این صدق الله العظيم عظیم اللہ على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل القدت یفقہ اول بجالی وزیر من اہلی عام یا رب العالمين سورت الحدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی سورتوں کا ایک سلسلہ مکمل ہوا اور اب صورت الحدیث سے مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ ستائیس پارے کی آخری صورت ہے مدنی ہے اور اس کے بعد اٹھائیسواں پارہ مکمل جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے یہ ایک صورت یہاں ستائیس پارے میں مدنی اور اٹھائیس پارے میں نو مدنی صورتیں ہیں یہ کل دس مدنی صورتیں مسلسل آئی ہیں طویل ترین تو شروع میں ہیں البقرار عمران نسا اور مائدہ وہ چار ہیں لیکن یہ دس ہے مختصر ہیں لیکن مسلسل دس صورتوں کا مدنی صورتوں کا گلدستہ جو اس مقام پر آیا ہے دوسری بات یہ کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ مدنی دور کے نصف ثانی میں نادل ہوئی مدنی دور سے مراد ہجرت کے بعد دس برس نبی اکرم علیہ السلام موجود رہے ان دس سالوں میں سے صرف ایک سور حشر ہے جو تقریبا چار ہجری میں نادل ہوئی جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بقیہ اکثر صورتیں وہ پانچ ہجری ہے اس کے بعد کے دور میں نادل ہوئی اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے ابھی نئے آنے والوں کی ایمانی کیفیت وہ نہیں تھی جو مکی دور کے مسلمانوں کی تھی تو کچھ ایمانی کمزوری اعمال کے اندر کمزوری تقادوں کے حوالے سے کمزوری تو ایک جھنجوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں نوٹ کیجیے گا ایک جھنجوڑنے کا انداز بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا نمبر دو یہ کہ یہ مدنی صورتیں شروع کی طویل مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختصر ہیں مگر ان میں طویل مدنی صورتوں میں آنے والے مدامین کے خلاصے ہیں نفا کا موضوع بار بار آیا سورہ منافقوں میں ذکر آ جائے گا جہاد و قطار کا موضوع بار بار آیا سورے صف میں ذکر آ جائے گا یہ جو مباحث طویل مدنی صورتوں میں آئے ان کے خلاصے ان مختصر مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ شاء تعالی تعالیٰ اور پھر امت سے تقاضے امت سے تقاضے کے اللہ سبحان و تعالی کے ان کا تسکرہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا وہ جو منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوتا رہا ان دس صورتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان دس میں سے چھ صورتیں استاد محتم ڈاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منتخب نصاب مرتب فرمایا ان دس میں سے چھ صورتیں اس میں شامل ہیں وہ ذکر ہوتا رہے گا سور حدید اس میں سے آخری درس ہے وہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے اور آخری درس اس کا سورت الحدیت پر مشتمل ہے اب آئیے سورت الحدیت کا مختصر تعارف اس سورت میں امت سے خطاب ہے اللہ سبحان و کی طرف سے امت کے تق... امت سے تقاضے کیا ہیں ان کا تصر ائے گا اور اس صورت کا جو کلائمکس ہے موضوع کے اعتبار سے وہ ایت نمبر 25 میں ہم پڑھیں گے پیغمبروں کا تمام پیغمبروں کا انقلاب مشن ل یقوموا الناس بالقص تاکہ لوگ زمین پر عدل پر قائم ہو جائیں اس انقلابی مشن کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا گیا یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اب یہی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندروں پر بھی ہے یہ موضوع بھی اس صورت میں ب تمام کمال ہمارے سامنے ائے گا انشاء اللہ تعالی تقاضے سات اور کے آیت نمبر گیارہ میں ہم پڑھیں گے ایمان اور انفاق کل حجرات یاد ہے ایمان اور جہاد آج ایمان اور انفاق کے الفاظ کل دین کے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسراد ڈاکٹر سراد صاحب رحمۃ اللہ کو یہ سورت بڑی پسند بھی تھی بڑی تفصیلی دروس بھی اس کے انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ اکیس کس, کس گھنٹے کے دروس بھی ان کے ماشاءاللہ ریکارڈ پر موجود ہے اور اس کو فرماتے تھے امول مصب کئی صورتیں ابھی آگے بھی مطالعہ کریں گے جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے سب بہا یو سب ہو تصویہ بادی تالا تو ام المصب ہاتھ ان مصبح والی جو صورتیں جن میں تسبیحات کا ذکر ہے ان کی بھی ماں یا ان کی بھی بڑی صورت ام المصب یا صورت الحدید ہے پہلی چھ آیات میں موضوعات تو ہی ہم پڑھتے ہیں پہلے بھی اللہ کی ذات اللہ کی صفات اس کا تذکرہ اللہ کی شان اللہ کی قدرتوں کا بیان مگر خاص کانٹیکٹ میں اس کو سمجھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اللہ تو پہلی چھ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اللہ فی سماوات و ما فی الارض تصری بیان کی ہر شعر جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی وہ عزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے لہوبوں کو سماوات ورب اسی کی ری آسمان و زمین کی بادشاہت ہے。و وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ آلہ کل قدیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے یہ بات کہ زمین آسمان کے بادشاہ اس کے لیے ہے، یہ ابھی آیت نمبر دو میں بھی ہے آیت نمبر پانچ میں بھی آئے گی ایک ذکر کریں گے انشاءاللہ ولاخرواحر ول باطن وہ اللہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اس کی ایک سادہ تعبیر حضور کی حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں یہ کلمات ہمیں سکھائے ہو انتل اول فلحب الکشی تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی شے نہیں وہ انت الآخر فلح صبا کا اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہیں ہے انت وَا تو وہ ظاہر ہے فلیس تو اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں اللہ اکبر وہ انت البات نو اور تو وہ پوشیدہ ہے فلح سدوں کا کے جس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے یہ سادہ بات میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں۔ باقی اس میں ہر اللہ کے صفاتی نام کے بعد واؤ کا آنا عام طور پر نہیں آتا سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے الملک القدوس السلام المؤمن المحی العزیز الجبار المتکبر آرٹ ہیں واؤ نہیں آتا عام طور پر یہاں درمیان میں واؤ آیا اس پر علماء نے بحث کی پھر کچھ گہرے مباحث ہیں حادث اور قدیم کا رب کیا ہے یعنی خالق اور مخلوق کا آپس کا تعلق کیا ہے پھر اس کے ذیل میں فلسفیانہ آ, میدان سے اٹھنے والے سوالات اور امت کے اسلاف نے ان کا فلسفیانہ سطح پر دیا جواب اس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث یہ اس وقت کا موضوع تو نہیں البتہ کو تین تین گھنٹے دفتر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفصیلی دروس میں اس پر کلام کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ امت کے بعض بزرگوں پر اس عہد میں کچھ لوگوں نے بڑا لانتان کیا ہے اور ان کا جواب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دیا رحمت اللہ علیہ کہ بھائی وہ فلسفے کے میدان کے مسائل کو ہمارے بزرگوں نے فلسفیانہ سطح پر بیان کیا ہے ان کے لیے جو اس میدان کے لوگ ہیں تو ان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے وہ مباحث وہ پھر تفسیری دروس میں موجود ہیں وہ ہوا بک الشعین علیم اور وہ اللہ ہر ہر شہ کا علم رکھنے والا ہے ائیام وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا چھے دنوں میں تم علی العرش پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق یا عالما یعنی جو فی الع ومام یخر و جمین ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو اس سے نکلتا ہے ومافی ہا وَمَا اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے یہ بھی تفصیلات پہلے آئیں وہ نما کم تم اور اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو سور البکرا آئے تو ایک سو قریب اللہ کہتا میں قریب سور قوف آئے سولہ اللہ کہتا میں شیرخ سے بھی زیادہ قریب ہے بہت قریب کیسے ہے اپنی شان کے مطابق یہ کیفیات سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے واللہ بما تعملون بسی اور جو لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے دوسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے اسی مقام پر لہو السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی وہ تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف سے حاکمیت اللہ کے لیے ہے بادشاہت اللہ کے لیے ہے اس میں اشارہ کیا ہے زمین اللہ کی ہے اس پر حکم کس کا نافذ ہونا چاہیے اللہ اس اللہ کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے پہلے بھیجے گئے وہ آئد نمبر پچیس میں بات آئے گی اب اس جد کے لیے ایمان والوں کو کھپانا ہے اپنے آپ کو اس کھپانے کا لفظ عربی زبان میں اس مقام پر جو قرآن استعمال کے وہ انفاق کا لفظ ہے ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ آج یہ تصور امت کے ذہنوں سے ختم ہو گیا چند نمازوں پر امت مطمئن ہے روزوں پر مطمئن ہے اعتقاد پر مطمئن ہے حج عمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے مہنگائی کے باوجود بڑھ رہی ہے مگر اس سے آگے بڑھ کر بھی دین کے تقاضوں کو سمجھنا کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنا نفاس چاہتا ہے یہ تصور امت کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا اور آج جو یہ بات کر اور ہم بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ وجیل بصیرت کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اگر آج یہ بات کہیں سے آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں یہ ریڈیکل اسلام یہ پولیٹیکل اسلام یہ ایکسٹرمسٹ ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ یس وی آر فنڈامنٹلسٹ کیا مطلب ہم دین کی بنیاد پر قائم ہے بھائی ہمارا بنی... ہماری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کو اس اپنا رب اور محمد و رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے یہ بنیاد ہے ہماری اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں اس کو ماننا اور اس کی بھی ماننی رسول اللہ کو ماننا تو ان کی ایک ایک ادا بھی قیمتی ہے البتہ وہ تعریف کی گلیوں میں بھی گئے عہد کے میدان میں بھی اپنا خون پیش کیا اپنے صحابہ کے لاشے بھی اٹھائے دو صحابہ کی جانے قربان کی اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ان کی ذمہ داری تھی اب یہ ہمارے کاندوں پر ذمہ داری ہے اب کوئی کہے تو شوق ہمیں ایکسٹرمسٹ کہ کوئی شوق سے ہمیں ریڈیکل کا کہنا چاہے تو کہتا رہے بھائی کل اللہ کی عدالت بھی تو لگے گی ادھر بھی تو کھڑا ہونا ہے ان اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں موقع دے گا آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے ہم سورت البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے کل پرسوں بلکہ کے پڑھ لیں گے سور متففین میں قیامت میں اللہ ایمان والوں کو مذاق اڑانے کا ان مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے کہ ان کا ایمان والے مذاق اڑائے کل اللہ موقع دے دے گا سوریہ متفقین آئے تھرٹی میں ذکر آئے گا لیکن بات یہ ہے اللہ اپنے دین کا نفاذ چاہتا ہے اور اس کے ایمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے یہ مدامیہ سوریہ صف میں بھی ان شاء اللہ آج ہم پڑھیں گے وہ اللہ ترجب العمور اور تمام معاملات پر لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے یو ریج الف نہاری رج الحا رفی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ عالم و مداد صدور اور وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف یہ چھ آیات ہوئی اللہ کی ذات اللہ کی صفات کا بیان آیا آگے تقاضے آ رہے ایمان اور انصاف کے یہ کس کے تقاضے ہیں رب کا کے یہ کس کا انویٹیشن ہے ربے کا کا یہ نہ سمجھنا کہ اس کو چاہو تو قبول کرو چاہو تو قبول نہ کرو چاہو تو جا کے شرکت کر لو چاہو تو نہ جاؤ کوئی پس مسئلہ نہیں نہ یہ ڈو اینڈ ڈائے کا معاملہ ہے اللہ کی پکار بلبئی کہو گے تو کامیابی ادروائز خسار اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا اب تقاضے کیا ہے ایمان اور انفاق بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا نمبر میں دو تقاضے ایمان اور انفاق پھر اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر اگلی دو دو آیتیں ایک ایک تقاضے پر پھر اس کی بھی شان کیا ہے پہلے ڈانٹ ڈبٹ پھر ترغیب و تشریق موٹیویشن ایک تقاضے پر ایمان پر پھر ڈانٹ ڈبٹ انفاق کے حوالے سے اور پھر ترغیب و تشریق اور موٹیویشن یہ پانچ آیات کا بڑا خوبصورت ایک پیکیج ہمارے سامنے ہے فرمایا عامن بلّہ و رسول ایمان لا اللہ پر اس کے رسول علیہ السلام پر اور اکثر ان صورتوں میں خطاب ایمان والوں سے ہے تو ایمان والوں سے حقیق ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی موضوع سورہ صف آئے تمبر 10 میں بھی اور 11 میں بھی آئے گا انشاءاللہ ایمان والوں سے حقیقی ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آمنو بالله ورسولہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے۔ عام طور پر انفاق ہمارے ذہنوں میں بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہ مال کا ہوتا ہے۔ اور تقاضا بھی آتا ہے دیکھیں اس مقام پر ہے جس جس شے میں اللہ نے اختیار دیا اس کو خرچ کرو اب وہ جان بھی ہے مال بھی ہے انٹلیکٹ بھی ہے بولنے کی صلاحیت بھی ہے اولاد بھی ہے تعلقات بھی ہیں وسائل بھی ہیں جائیدادیں بھی ہو سکتی ہیں نہ جانے کیا کچھ ہے جس جس شہ پر اختیار دیا اس کو کھپانے لگانے کا تقاضا ہے اور یہ کھپانا لگانا کس کی سطح پر ہوگا سورہ حجرات میں ذکر آیا آیت نمبر پندرہ میں ایمان و جہاد فی سبیل اللہ جہاد مستقل محنت اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد مستقل محنت اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد مستقل محنت اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت کے لیے تو وہاں حجرات آیت پندرہ میں ایمان اور جہاد کے الفاظ تھے یہاں ایمان اور انفاق کے الفاظ بات وہی ہے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورنگ سے باندھوں ان فک جستقلفین فی اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ سبحانہ و نے تمہیں جانچ بنایا اختیار دیا ہے ہی جس میں فلین آمنک سے جو لوگ ایمان لائے وہ ان فقو لحم اجر کبیر اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا بڑا اجر ہوگا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے دو تقادے ایمان اور انفاق اور انفاق ہر شے کا ہر ہر سطح پر بندگی کے لیے بندگی کی دعوت کے لیے بندگی کو بندگی پر اپنی نظائن کو قائم کرنے کی جد و جہود کے لیے اب اگلی آیت میں ایمان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہمارے لیے بھی ہے ومع الکم اللہ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم واقع اللہ پر ایمان نہیں لاتے کم جبکہ اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ وقت آحد امی کم تم امین اور یقیناً تم سے اہد لے چکے اگر تم واقعت ایمان لانے والے ہو حضور نے بھی احد لیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی بندے مومن احد کرتا ہے سمعنا انا ونا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کیوں ایمان نہیں لاتے کیا مطلب محض زبان تک تمہارا ایمان محدود کیوں ہے دل میں یقین کیوں نہیں آتا وہ تو منافقین ہیں نا زبان کا اقراب ہے دل کی تصدیق نہیں ہوتی نہیں ایمان والو واقع ہے ذرا ڈانٹ کچھ احساس پیدا ہو تو اب ترغیب ہے تشویش ہے موٹیویشن کا بڑا پیارا انداز جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے لیو قریجہ کو منظمات گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے لو ایمان چاہتے ہو ایمان بڑھاتنی چاہتے ہو اللہ کا کلام نازل کر رہا ہے اس کے پیغمبر تمہیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آیات کریمہ کا حاصل کیا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر یہ محمد مصطفی علیہ السلام تمہیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے سورہ انفال آیت نمبر دو یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے فرمایا وان اللہ بكم لراؤوف ورحیم اور بیشک اللہ تعالی تم پر بہت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اسی کی تو رحمت کا مظہر ہے الرحمنو علم القرآن اس قرآن انتہائی رحم فرمانے والے نے اپنی رحمت کی تو یہ تمہیں قرآن عطا کیا اللہ اس نور قرآن سے میرے آپ کے ہم سب کے دنوں کو اور منور فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں بڑھوتنی عطا فرمائے اگلی آیت تھوڑی سی دان ڈبٹ ہے اور پھر ترغیب و تشریف ہے ومانکم اور تمہیں کیا ہوا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ تم کیوں اللہ کے نام انفاق نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے بھلی اللہ میرا بات اب اور میرا اللہ کے لیے ہے. کچھ بچا کر رکھ بھی لو تو تمہارے پاس رہے گا کب بھائی دادا چلے گا ابا کو ملا ابا گئے بچوں کو ملا ہم گئے ہمارے بچے وہ گئے ان کے بچے سب چلے گا کس کا ہے اللہ کا اسی کو لوٹا دو کیوں خرچ نہیں کرتے تم تو امین بنائے گا <تصفح> تو جو شے اس کا مالک تو اللہ ہے لہو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اس کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیوں نہیں لگاتے اس کے سامنے اب ایک بڑا ڈار ڈبٹ کے ساتھ ہی ترغیب کا انداز لا من کمن قبل فتح وقات تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی یہ درجات میں ان سے بڑے جو جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی یعنی قطال کیا حسن اور اللہ تعالی نے عمدہ وعدہ کیا ہے فتح سے ایک مناد فتح مکہ ہے جب دین غالب ہوا ہے اس کے بعد اس سے پہلے مغلوبیت کے دور میں مشکلات کے دور میں مصائب کے دور میں جو خرچ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں اپنے مال کو جان کو جنگ بھی کر رہے ہیں ان کا اجر جب بعد میں فتح ہو جائے گی دین غالب ہو جائے گا اس کے بعد جو خرچ کریں گے اس کے بعد جو لگائیں گے کھپائیں گے ان سے زیادہ ہوگا ہاں بھلائی کا وعدہ دونوں سے عجر کا وعدہ دونوں سے لیکن عظمت کس کے لیے ہے جو مغلوبیت کے دور میں خرچ کرے آج بتائیے دین غالب ہے کہ مغلوب, مغلوب کی مغلوبیت کے دور میں ہے آج لگانے کا موقع ہے کھپانے کا موقع ہے ارے کرائسس کے باوجود لوگوں کے لچن ختم نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی کے بڑھنے کے باوجود فضولیات میں خرچ ہونے والا پیسہ کم نہیں ہو رہا تو ایمان والوں کا ہاتھ کیوں رکے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں بھائی کہ مہنگائی بڑی ہو گئی خدا کا خوف کرو یار باقی تو کوئی چیز نہیں رک رہی ہے شادی بیاہ کے فضول خرچے نہیں رک رہے فلم ڈرامے نہ جانو کے خورچے خرچے نہیں رک رہے برانڈ ورپرس بن کر برانڈ کے پیچھے دیوانے ہو کر جو لاکھوں کھپایا جاتا ہے وہ کچھ نہیں رک رہا تو ایمان والے دین کے لیے خرچ کرنے میں رکیں گے کیا قطعنے اج جس مغلوبیت کے دور میں جو خرج کر رہے اس کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا اللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے۔ بڑا پیارا اندازت لی ایت میں موٹیویشن کا ترغیب کا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون جو اللہ کو قرض حسن دے فیضاعفه له وله اجر کریم تو اللہ اس کو بڑھا کر دے اور اس بندے کے لیے بڑا عزت والا اجہر ہوگا اللہ اکبر کون ہے جو اللہ کو کردے حسن دے اللہ اکبر اللہ کو کوئی حاجت ہے اللہ کو کوئی ضرورت ہے نہیں ہماری موٹیویشن کے لیے قرض کیا رقم ہوتی ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے حسن کیا ہے حلال میں سے دیا جائے اور اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے اللہ اللہ کا دیا وہ اللہ کے راہ میں لگائے تو ہمارا کوئی کمال وہ قبول فرما لے اس کا کرم وہ کہے بڑھا کر دوں گا اس کی شان کریم وہ کہے عزت والا اجر دوں گا اکرام کے ساتھ دوں گا ہاتھ تو نیچے ہوگا نا لیکن ضلعت نہیں ہوگی پہلے بھی ذکر آیا اکرام کے ساتھ دے گا تو یہ تو اس کی شان کریمی در شان کریمی ہے اللہ مجھے آپ کو آج موقع ہے بھائی لگائیں اپنی انٹلیکٹ کو لگائیں آج ہماری ایک بیٹی نے بھیجا میسج کے خیر ہماری بھتیجی ہے کہ وہ بہت سے یگسٹرس آ جائیں گے خدا کے واسطے کچھ ذرا میسج اب اس سے بڑا میسج کیا ہوگا اللہ نے تمہیں انٹلیکٹ دی ہے تمہیں قوت دی ہے تمہارا خون جوش مارتا گرم خون ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کو نوجوانوں میں اگر حوصلہ ہے تو لگاؤ ادھر محمد رسول اللہ کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بلال نے مشقتیں برداشت کی جہاں خباب نے مشقتیں برداشت کی ہیں جہاں نے مشقتیں بھی برداشت کی اور اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے اس سے بڑا اور کیا پروفیشن ہو سکتا ہے اس سے بڑا اور کیا کیریئر ہو سکتا ہے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے ہماری یہ جانیں ہمارا یہ مال ہماری یہ انٹلیکٹ ہماری یہ صلاحیتیں اس کام میں صرف ہو جائیں جو امام الانبیاء کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے وسائل کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اب بیان آ رہا ہے کہ جو انتقاظوں پر عمل کریں گے ان کا حسین انجام اور جو ان سے فرار اختیار کریں گے منافقین ان کا برا انجام فرمایا یومین اب المینات یا سان نور ہم بیند ببی ایمان اہم جس دن مومن مرد اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا ایک تعبیر کیا ہے نور ایمان دل میں وہ سامنے ہوگا اور نیک آمال کے لیے دائیں ہاتھ قرآن الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو نیک آمال کا نور دائیں طرف ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ کچھ نہیں ہوگا بھائی اگر مشعل میرے دائیں ہاتھ میں تو روشن تو ہر طرف ہوگی نا لیکن ایمان کا نور اور نیک آمال کا نور جو کل لے کر آئے گا تم دیکھو گے ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا فرمایا کہ بش شما کم لوم جنات آج تمہاری خوشخبری باغات کی تجریم انتہطیہ لنحاظ جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی خوین افیہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے رعلی کا حب العظیم یہی عظیم کامیابی ہے اللہ اس کا بھی یقین دے اصل کامیابی وہاں کی ورنہ یاد رکھیے گا دنیا میں بہت سے امبیا شہید ہو گئے نتیجہ سامنے نہیں آیا حضور اللہ اکبر حضرت موسا علیہ السلام خوش بلکہ خوش کیا روئے میں راج کی شب پوچھا موسا کیوں روتے ہو کہا یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ یہ میرے بعد آئے اور ان کی امت میری امت سے بہت بڑی ہوگی حضور نے فرمایا میری امت کی ایک سو بیس میں سے اسی صفے ہوں گی جنت میں جنت والوں کی ایک سو بیس روز صفحے ہوں گی اسی ٹو تھرڈ اس امت کی ہوں گی مگر اللہ کا رسول نے فرمایا کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف دس لوگ کوئی نبی ہوگا جس کے ساتھ صرف پانچ ہوں گے اور کوئی نبی آئے گا ایک بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ تو نتیجہ تو نہیں نکلا اور یاد رکھی اللہ کی نگاہوں میں دنیا کے نتیجے کی کوئی حیثیت نہیں اصل کامیابی وہاں کی کامیابی اگر میں نے اپنا حصہ ڈال دیا سمیہ شہید ہو گئی مکہ میں یاسر شہید ہو گئے مکہ میں انہوں نے دین کا غلبہ نہیں دیکھا حمزہ کا لاشا اٹھایا رسول اللہ علیہ السلام نے میں حمزہ شہید ہو گئے مصحف شہید ہو گئے ستر صاحب شہید ہو گئے دین غالب نہیں ہوا مگر یہ کامیاب ہو گئے انہوں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا اور دین غالب ہو گیا فتح مکہ آٹ ہجری ابو عبد اللہ بین ناکام ہو گیا زندہ تو ہے نا کلمہ پڑنے والا بھی ہے مگر کام نہیں کیا رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا زندہ ہے یہ ناکام ہو گیا دین غالب ہو گیا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس می می مائی سیلف میں ہوں مسئلہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ نہیں ڈال رہا میں اپنے ساتھ کمیٹ میں اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر مخلص ہو کر کام کر رہا ہوں چاہے میری زندگی میں نتیجہ نہ آئے میں اللہ کے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا یہ ہے اصل کامیابی لیکن نتیجہ پھر بھی آئے گا اللہ کے رسول فرما گئے قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غارب ہونا ہے آج ہمیں پارٹ بننا اس پوری محنت کا سورج میں اور بات کریں گے ان اب وہ لوگ جنہوں نے فرار اختیار کیا وہ جو کلمہ پڑھنے والے تو تھے منافقین کچھ امال بھی انجام دینے تھے لیکن دین کی جدو جوش سے فراغ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فراغ جنہوں نے اختیار کیا فرمائے کہ یوم یقول المنافقون بل المنافقات للذین آمنوا جس المنافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان سے جو ایمان لائے انظرونا تھوڑا نظر کرم تو کرو نكتب باسم نورکم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں یہ ہے وہ اصغرات کا بیان جس کو ہم اور اپ قل سرا کہتے ہیں حدیث میں الفاظ اصغرات وہاں تاریکی تاریکی ہے روشنی اس کے لیے ہوگی جس نے دنیا میں ایمان اور نیک عمل کی نور کی روشنی تلاش کر رکھی ہوگی منافقین اندھیرے میں کہہ رہے ایمان والوں سے تھوڑا رکو تھوڑا سا انتظار تو کرو نظر کرم تو کرو ہاں ہمارا کچھ خیال تو کرو نقتبیس میں نور اکم, تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں تیل اور جھی وار اکم فل کہ کہہ دیا جائے گا جواب میں پیچھے لوٹ جاؤ وہاں جا کے نور تلاش کرو تلاش کرنا تھا تو کہاں تلاش کرنا تھا دنیا میں آج تلاش کرنے کا موقع نہیں آج نتائج ہے فوری ہم سور اللہ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اس کا ایک دروازہ ہوگا باطین فی رحمتو اس کے اندرونی جانب رحمت یعنی ایک طرف باواہرہمن قبلہن عذاب اس کی باہر کے جانب عذاب ہوگا مراد ایک طرف وہ جنت والے اور جنت کی وسعتیں ہیں وسعتیں مسعتیں وسعتیں اور دوسری طرف اہل جہنم اس جہنم کی وسعتیں آتے ہیں وسعتیں آتے وسعتیں درمیان میں دیوار دیوار میں ایک دروازہ اہل سنت والجماعت نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی سزا بھگتیں گے جہنم میں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ پہلے مرحلے میں ماں فرما دے مگر جو اپنی سزا بھگ دیں گے بالآخر نکال لیے جائیں گے یہ اشارہ اس کی طرف بھی کہ دروازہ کس لیے ہوتے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے وہ منافق مسلمانوں سے کہیں گے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں عبد اللہ ونبئی بھی کہہ رہا ہوگا اس کی پوری کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہوں گے سارے منافقین کہہ رہے ہوں گے سچے ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کالو بلا وہ کہیں گے ہاں ہاں بلا کن نق تم انکم بلکہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا یہاں چار باتیں آ رہی نوٹ کیجیے گا اور یہ نفاق کی باتمی کیفیت درجہ بدرجہ جو آگے بڑھتی ہے ایک نفاق کا ظاہر میں اظہار ان شاء اللہ میں پڑھ لیں گے لیکن یہ با... وہ اظہاری علامات ہیں یہ باتن کی کیفیت ایک منافق کی نمبر ایک فتن تم موقع پر نہیں گئے کہ جانی چھوٹے ان سے اللہ کبھی احزاب کے موقع پر تمہارے دلوں میں ایسی بات آئی چھوٹے تو مسلمانوں کے بارے میں, انتظار میں کہ انس کی انس انس ان کا خاتمہ ہی ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے یہ کیفیت تمہاری آ گئی اللہ۔ ور تب تم اور تم شک میں مبتلا ہو گئے کیا شک میں مبتلا ہو گئے جب ایمان دھیلے کا نہیں اندر اور امال سے بھی فرار ہے اطاع سے بھی فرار ہے تو بات پر نحوست کیا تاری ہوگی پتہ نہیں کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں یہ دین ٹھیک ہے بھی کہ نہیں یہ احکام ہے بھی کہ نہیں یہ شکوب شکوب اور شبہات میں بندہ خود اپنے آپ کو مبتلا کرتا چلا جائے گا وہ غرت کو مل امانی اور تمہیں جھوٹی نے دھوکے میں ڈال دیا وہ جھوٹی تمنا البکرا میں یاد آیا یہود کا معاملہ کرنا کرانا کچھ نہیں جنت ہماری پکی اللہ اکبر سور مائد آئے تمبر اٹھارہ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیتے تم تو بخشے بخشائے ہیں اللہ کہتے پھر اللہ تمہیں آداب کیوں دیتا ہے کرنا کرانا کچھ نہیں اور تمنا لے کے بیٹھے ہوئے ہم تو بخشے بخشائے ہیں پھر کیا ہوا حق جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی مغرق بلّہ اور اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہ ہے منافقین کی باطنی کیفیات کا بیان درجہ بدرجہ اندرونی طور پر نفاق کیسے آگے بڑھتا ہے اس کا بیان ظاہر میں کیا نظر آتا ہے وہ بات میں شروع المنافقون میں پڑیں گے ان شاء اللہ فلیومین کفرو بس آج تم سے نہ کو فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی انجام کے اعتبار سے کل منافقین اور کافر ایک جیسے ہیں عذاب میں ہوں گے اور پھر ہم پڑھ چکے سر نسا آیت نمبر 145 منافقین جہنم کے سب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اباک منار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یا مولاکم وہی تمہاری ساتھی ہیں وہی اس المسیح اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اگلی آیت ہلا دینے کا مقام جن جھوڑنے کا مقام دل کے کانوں سے میں بھی سنوں آپ بھی سنیں ستائیس کا پارہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں نائنٹی پرسن کا ہوا چاہتی ہے قرآن حکیم کی ست جی کتنے تقادے ہمارے سامنے آئے اور میری یہ اتنی ٹھیک ہے جوش خطابت eh تو آپ کو محسوس ہوتا ہی ہے لیکن قرآن کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے اس کے ذیل میں بات آ رہی ہے اپنی پاس سے باتیں اتنی اڑا کر پیش کی جا رہی ہیں ذرا سوچیں یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی کر بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کاپ اٹھے اللہ کی یاد کی وجہ سے اور اس سے جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا ابھی تھوڑی دیر میں پڑیں گے سر حشر لو القرآن جبل قرآن الحشر کیا میرے کس اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھئے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا پھٹ جاتا ریزا ریزا ہو جاتا یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام میرے اور آپ کے دل پہ اثر کتنا خام الحمد محسوس ہوتا ہے کچھ ساتھیوں کے چہرے بتاتے ہیں کبھی ان کے آنسو بتاتے ہیں کبھی ان کا لذنا محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے اللہ یہ کیفیت اور عطا فرمائے مگر اب ہم بے حس تو نہ ہو جائیں نا بے حس تو نہ ہو جائیں قرآن پڑھا ہے بھائی قرآن سمجھا ہے ستائیس شب میں بیٹھے اللہ کے فطل اس کے فضل سے بیٹھے اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ دل کاپ اٹھے اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس سے ان کے دل لرس اٹھے اللہ کیفیت مجھے اور آپ کو آتا فرمائے اور جو محرومی اہل کتاب کی تھی وہ آگے آ رہی اس سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے بال یقین اوت الکتاب من قبل اور نہ جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی ففال تم پر مدت طویل بیت گئی فقصت پھر ان کے دل سخت ہو گئے یاد آئے کتنے سخت ہو گئے البکرا کہ آئے تہتر میں پڑھا تھا تہتر چوہتر میں تفصیل تھی پتھروں سے زیادہ سخت کون سی امت ہاں کتاب امت اہل کتاب میں سے یہود دنیا کی محبت غرق ہوئے تو دل اتنے سخت کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ اس بے حصی سے اور دلوں کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ کتیروں میں ہم فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق تھے ان صورتوں میں آگے بھی ذکر آئے گا اہل کتاب کا ذکر ہے تو ہم سب کی عبرت کے لیے ہے اصل خطاب امت مسلمہ سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد اچھا کوئی احساس ہوا دل کے اندر فیلنگز آئیں تو مایوس نہ مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے قد یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو مایوسبت ہو جانا کچھ احساس ہوا تو لو مردہ زمین کو زندگی اللہ بارش برسا کر دیتا ہے یہ مردہ دلوں کو اللہ قرآن کی بارش سے زندگی دے دے گا زندگی دے دے گا باہر آجائے گی اندر ایمان کی بہار اور باہر اعمال کی بہار آجائے گی انشاءاللہ آگے اور ایک اور بات ان مصدقین قرد الحسن بے شک وہ لوگ مصدقین مصدقات بے شک صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں وہ اقرد اللہ قرض حسنا اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا کریم ان کے لیے بڑھا لیا جائے گا اجر اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا اللہ اکبر بس اصل میری کیفیت اس وقت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے استاد نے بڑی محبت سے ہمیں صورت پڑھائی ہے یعنی جھنجوڑنا بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے ایک ایک آیا کس طرح رب جھڑتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر اسرار احمد پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا سناتا رہا مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا ہے اور ہم پاکستان والوں سے زیادہ باہر والوں کو احساس ہم جاتے دنیا میں جانا ہوتا ہے کئی ملکوں میں جانا ہوا اللہ اکبر ہم تو زمین میں گڑ گئے کہ استاد کی گڈ پر ہماری کیا عزت کی جا رہی ہے بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل اللہ ان کے درجات کھولن فرمائے اب یہاں کیا ہے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو قرآن سے فائدہ ملے گا لیکن ایک ہینڈ بریک لگا ہوا وہ ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا گاڑی میں فیول موجود ہے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا ہوا ہے گاڑی آن بھی تم نے کر لی ہے لیکن اگر ہینڈ بریک نہیں ہٹاؤ گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی ہینڈ بریک کیا ہے یہ مال کی محبت ہے اس کو ہٹاؤ صدقا دو اللہ کے راہ میں اکثر بندوگی حجات کے لیے اور قرض حسن اکثر وہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی کی تھی یہ مال کو نکالو بھائی اس کی محبت کو نکالنے کے لیے اسی کو نکالو یہ ہینڈ بیگ ہٹے گا تو نور ایمان بھی ملے گا اور جب نور ایمان ملے گا تو امال کی فصل بھی جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائے گی و لطین عام بلاہ مسوری اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں هم عند الاحما یہ لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین ہیں اور لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اس کے برعکس والذین بھی آیا تھی اور جن لوگوں نے کفر کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا کا صحاب الجحیم وہی آگ والے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس میں اٹریکشن ہے نو ڈاؤٹ کھینچتی ہے بڑے تقاد اور فوری نق تقاد اس کے یہ دنیا ہے کیا آخر اس کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے فریب سے بچ کر بندے مومن آخرت کا طلبگار بن کر ایمان اور انفاق کے تقابوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے فرمایا کہ اعلموا ان ملحیاۃ الدنیا لعب و لهو و زینت و دفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد جان لو کہ بیشک دنیا کی زندگی محض کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت کا اختیار کرنا ہے اور آپس میں دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنا ہے اور کثرت سے مال اور اولاد کے حصول میں لگنے کی کوشش کرنا ہے کیا مطلب یہ پانچ سٹیجز قران نے بیان کیے اور ہر اسٹیج اپنی جگہ اس کی اپنی اس کے تقاضے ہوا کرتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے اگر اس سے لے لیں تو چیختا ہے چلاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوگا چلنے پھرنے کے قابل ہو رہا ہے تو اب رنگ برنگی چیزیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے اب تو وہ اپنے ابا کا آئی فون بھی لینا چاہتا ہے اور آئی پیڈ بھی لینا چاہتا ہے اور لیپ ٹاپ بھی چھیننا چاہتا ہے تھوڑا سا اور بڑا ٹین ایج پر آتا ہے تو یہ چیزیں بھی چلتی ہے لیکن اب وہ ہیئر اسٹائل کی فکر ہے اور وہ برانڈ کانشیسنیس والا معاملہ زیادہ ہے جی گھڑی بھی سٹائل والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے کبھی بھی سیکنڈ ٹائم کو کپڑا پہن کر تقریب میں نہیں جانا ہر مرتبہ نیا کپڑا اب اس بات کی فکر ہے ذرا اور آگے بڑھے تو پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی بیوی بچے بھی ہیں اب کیا ہے جناب بہرحال گھر کو بھی سجانا ہے گھر کی سجاوٹ بھی ہے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر بھی ہے اور جناب وہ گھر والوں کے لیے سیونگس بھی یہ سب کچھ بھی ہے اور جناب وہ جب وہ ٹینے کی لائف تھی تو ہیئر سٹائل بھی ہے اور اگر مونچے نکل تو تاؤ دینے کا بھی بڑا شوق ہے پانچویں سٹیج بڑھاپا بھی پرانی بات آ گئی پرانے پہلے بھی ذکر ہوا تھا بُڑاپا آ تو اب کیا ہے جی ہیئر نہیں تو کہاں سے آئے گا مچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا اب یہ کہ جتنی انویسٹمنٹ ہو جائے جتنا جمع ہو جائے بڑھاپا سکون سے گزر جائے ایسے ہی ہے نا اب ان بوڑھے میاں کو جی رنگ برنگی پینسل سے دل بہلا لو یہ جی ذرا بڑا اچھا وہ بار بار ہے پیسے تو لیتا ہے ساڑھے چار ہزار روپے لیکن اسٹائل بڑا زبردست آج کل چل رہا ہے تو کیا کہیں گے بیٹا یہ میرے کام کی نہیں رنگ برنگی بیٹا وہ میرے بال نہیں میں سٹائل کہاں سے لوں گا اس سے جا کے کیا خیال ہے جی ہنسی آ رہی ہے نا ہم لوگوں کو آپ سوچیں اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوگا اتنے چکر میں پڑے لوگ سنیا گئے کمر نے آج امل کفارا نبات ہوں تم میں یہی جو فتور مثال اس کی ایسی جیسے کہ بارش کی طرح کہ کاشتکار کو پیداوار بڑی اچھی لگی پھر وہ کھیتی زور پکڑتی ہے پھر اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زل پڑ جاتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے ارے تم جوانی کے جوپن بھرو بڑا ٹکراؤ کا پہلو دل میں خیال ہوتا ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ذرا بڑھا پایا تو دو افراد کے سہارے کے بغیر چلنے کے بھی کے بغیر چلنے کے بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا تو دیکھو جب فصل اگی تو بڑی اچھی لہلاتی ہوئی فیل ہو رہی ہے لیکن پھر چورا, چورا ہو جاتی تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے اس فرق کے ساتھ یہ فصل جو چورا چورا ہو گئی اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی تمہیں زندگی دوبارہ ملے گی پھر کیا ہوگا وہ پھر آخرت آداب شدید وماں غفرت من اللہ ودوان اور آخرت میں شدید اداب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مقفرت بھی اور اس کی رضا بھی اب تم چوائس کر لو تم مغفرت چاہتے ہو یا معاد اللہ معد اللہ معد اللہ عذاب چاہتے عذاب کا بیان ایک مفرق اور اللہ کی رضا دو بیانات آتا اس کے اندر اللہ کی رحمت اس کے غذب پر جو ہے وہ حاوی حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت یہ ہیں دو نتائج آخرت کے اعتبار سے دنیا کیا ہے ممل حیات دنیا اللہ متحل غرور اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اس میٹرک کا ایگزام دے رہا سمجھ ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے اور ابا سے بس بحث کرے گا ابا کرے بیٹا میری بیلنس شیٹ پذیو ہی ہے تو چکر میں کہ تیرے ایگزام کی ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا میری ٹینشن کیا ہے جی بیلنس شیٹ پھسی ہوئی اب کوئی اس سے پوچھے کہ پاکستان کی وزیر خزانہ کا کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے ابھی وہ اس بیلنس شیٹ کو کیا گیا بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا خیال ہے جی یہ سارے دھوکے ہمارے سب دھوکے ہمارے میں بہت اہم تھا بڑا خوبصورت جملہ کسی قبر پر کسی نے لکھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا بھائی دھوکہ ہے سب چل رہا ہے معاف کیجئے گا اس سے آخری کوئی مثال نہیں میرے پاس امام الانبیاء چلے گئے دنیا سے اللہ کا دین قیامت تک چل رہا ہے ہاں صدقہ جاریہ انہی کے لیے محنت انہی کی جا رہی ساری صلی اللہ علیہ ولی وسلم وہ بھی تو چلے گئے نا سب نے جانا ہے دنیا دھوکا ہے فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ اس کے دھوکے فریب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت اچھا حضور نے علی السلام مسلم احمد کی روایت اور مسلم شریف کی روایت تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے نکال کر دیکھے کتنا پانی کر آیا یہ جو لک کر آیا یہ بھی بہ جاتا ہے یہ دنیا ہے دنیا دنیا وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر وہ آخرت ہے کوئی موازنہ ہے کس دھوکے میں ہم پڑ جاتے ہیں اللہ اس دھوکے سے مجھے اور آپ کو بچائے بچیں گے تو پھر ریلیز کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ورنہ سب مصروف ہے بارہ گھنٹے سونے والا بھی مصروف ہے کہتا ہے ٹائم نہیں آٹھ گھنٹے ٹی وی کی اسکرین یا اسمارٹ فون کی اسکرین کے سامنے بیٹھنے والا بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں کسی کے پاس نہیں یہ تو جب اس چنگل سے آدمی آپ اپنے آپ کو بچائے گ ریلیز کرے گا تو دین کے لیے کھپا سکے گا اب اللہ کی پکارت اور دور اور مسابقت کرو کمپٹیشن کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے کہاں اپنے رب کی مفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے جس کی وٹ جس کی وسعت آسمانوں آسمان زمین جیسی ہے تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے اور آسمانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا سورہ سوریات آئےت نمبر فورٹی نائن میں اللہ فرماتے ہیں آسمان کو وسط دیے چلے جا رہے ہیں یہاں جنت کے بارے میں فرمایا مسابقت کرو کمپٹیشن تو ہی کر رہے ہیں لیکن سارے کمپٹیٹ کر کے قبر میں جاتے ہیں بھائی تو بہتر ہے اس کا کومپیٹیشن کرے جو قبر میں بھی کام آئے ورنہ سب پیچھے پڑا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن تو مسابقہ کرو اللہ کی مفرت کے لیے اس کی جنت کے لیے جس کی کیجیے گا جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے رسول ہی وہ تیار کی گئی ان کے لیے جو ایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر غالب فض الحتین شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ فبل الحیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہ نانس اللہ ہم بدلتے حالات کبھی خوشی کبھی غمی کبھی خوشحالی کبھی کبھی زیادہ کبھی کم اس کی اصل اصل سمجھنے کی بات کیا ہے یہ سب اللہ کی مشیر سے ہو رہا ہے اور سور کے وہ تین واقعات ایک ہی واقع میں موسل و جناب خزر کا واقعہ بڑا قیمتی اس سے بتایا جا رہا ہے یہ جو تم دنیا کے تاشروں لے کر جو ہے وہ ہمت توڑ کے بیٹھ جا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو اور ذرا میں ہم بتائیں کہ اس دنیا کی حوادث کی حقیقت کیا ہے ماںب اب مصیبت کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر یہ کتاب لوہے محفوظ میں درج ہے اس سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہم اس کو پیدا کریں ان نداری کا اللہ عصیر یہ بات اللہ پر بڑا بڑی آسان ہے سب اس کی نالج میں ہے جو بیت رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے اور اس, کے اذن سے ہے تو اب اس تقدیر کو مان لینے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لکیلا تسو آلہ ما فاط کم بھلا تفرحو بیما آتا تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور تم اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں آتا فرما دیا جو گیا وہ کس نے دیا اللہ نے اپنا دیا اس نے واپس دیا میں کون بھئی اعتراض کرنے والا اچھا اس نے دیا کس کا ہے اس کا میں کون اترانے والا مؤمنانہ طرز عمل بخاری مسلم شریف کی روایت نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ کتنا پیارا عقیدہ ہے مسلمان کا جب وہ یہ پڑھتا ہے انہی اللہ کو نہ ماننے والا بچارہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے برین ہیمرش کا شکار ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اس کا بچارے کا شوٹ کر جاتا ہے یہ یقین ہو یہ گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا میری والدہ کا اللہ کا حکم ہاں رو لوں گا روئے تو حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر چیخوں گا نہیں چلاؤں گا نہیں کیوں یہ میرے رب کے حکم سے ہوگا مال کا نقصان ہو گیا کس کا تھا اسی کا تھا اس نے لے جان کا نقصان ہو گیا کس کی ہے جو چاہے سو کرے اور ملا تو میرا ہے نہ میرے رب کا ہے علیہ السلام میرا اللہ میرا لے سلیمانت نہ شکری اگر یہ کلیئر ہو جائے تو یہ دنیا کے زیادہ تاثرات نہیں لے گا بندہ چھوٹی موٹی اونچنی ساتھیوں میں ہو جاتی ہے گھروں میں ہو جاتی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے کس سے دین سے پیچھے ہو جاتا ہے اللہ اس نے مجھے وہ اس سے یہ ہو گیا اب بھائی ہونا تھا گولی مارو یار بڑا کام لے کر کا چلے ہو تو یہ چھوٹے موٹے معاملہ جو ہو جائے کرتے ان کو چھوڑو سائٹ پہ کرو جو بیت گیا اس پہ تاثر مت لو جو لے لیا اللہ نے اس پہ صبر جو عطا کیا اللہ نے اس پہ شکر اطرانہ مت ملب اللہ مختال فخر اور اللہ کسی طرح والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کون ہے یہ لوگ اللہ دن خلون امرون جو لوگ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کنجوس بنو بلی والی یاد آئی مثال وہ البکرا سے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی ان ساتھی گرے جو بعد میں شریک کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اب اس بلی کی دم تو نہیں آ سکتی نا وہ کیا جائے گی کی سب کی کٹ جائے کیونکہ یہ نمایاں ہو رہی ہے تو جو خود دین میں آگے نہیں بلکہ پیچھے بھاگ رہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں اور کی لے اب بھائی تیری شادی بھی تو ابھی ہونی ہے ارے تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ بھی تو پیلے ہونے ارے ابھی یہ بھی تو مسئلہ ہے ابھی وہ بھی تو مسئلہ ہے انا لاجیون اندر چور کیا ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے گا تو میں نمایاں ہو جاؤں گا تو بھائی تو بھی آگے بڑھ نہیں اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے خطرناک بات فَإِنَّ الله فی اللہ <الْحَمِيد> اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی یری بے نیاس ہے حمید یعنی آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تم کام نہیں کرو گے اللہ کو, کو کوئی فرق نہیں پڑتا سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا غَيْرَكُمْ لَا يَكُونُ اگر تم رخرو گے منہ پھیرو گے اللہ تمہیں ہٹا دے گا تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اب اس سورت کی آیت نمبر پچیس ہے جو کہ اس سورت انقلابی جو انداز ہے اس کی فکر اس عطا کی گئی اس کا کلائمکس ہے تمام رسولوں کا مشن اور انقلابی مشن بیان ہو رہا ہے لقد بل بیہ ناتھ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا بیہ ناتھ موجزات کے ساتھ ماہب اب المیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور میزان عدل عطا کی یعنی شریعت کا قانون یہ عقوما ناصب تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر جسٹس پر قائم ہو جائے یہ ہے رسولوں کا انقلابی مشن ہاں رسولوں کا بنیادی کام سورہ نساء آیت سو بشارت دینا انذار کرنا وہ بھی رسولوں کا کام بنیادی کام <تصفح> اور رسولوں کا تکمیلی کام کیا ہے عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہی حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورا کی آیت نمبر پندرہ میں وہ امیر تری عادل کو مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کرو یہی ہمیں حکم ہے اب سورہ نثا آیت نمبر ایک سو پینتیس سور مع آیت نمبر آٹھ میں کون ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے قائم کرنے والے بن کر تو پہلے تمام رسولوں کو یہ کام حضور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی یہ کام اب ختم نبوت کے بعد یہ ہماری ذمہ داری پھر یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں موجزات کیوں دیے کتابیں کیوں دیں شریعت کی میزان شریعت کا قانون شریعت کا لا کیوں دیا پڑھ لیا جائے بس پڑھا دیا جائے چھاپ دیا جائے کورسز کرا دیے جائے لوگوں کو سرٹیفائیڈ کیا سرٹیفکیشن دے دیا جائے ایک مہینہ قرآن پڑھنے لیں بس چھٹی اس کے بعد آب ترجمے کے ساتھ ادای مکمل اللہ قبول فرمائے بہت بڑی بات بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت بٹ دس از ناٹ دا اینڈ کیسے پڑھنے کے کی لیے قرآن دی اللہ نے پچھلی کتابیں سے پڑھنے کے لیے دی تھی نہ اللہ کہتے نافذ کرو پڑھے تھے ہم نے اللہ کے فتوی مللم یاحکم امان سر اللہ فول کافرون فول کاحم الفال امون فاؤل کاحم الفاظ سورے مائدہ آیت نمبر 44, 45, 47 جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی وہ کافر ہے وہی ظالم وہی فاسق ہے اللہ محفوظ رکھے تو سارے رسولوں کی محنت کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا عدل کا قیام اور دیکھیے اس قدر اس قدر کھلی آیت ہے انقلاب کے فلسفے پر وہ انزم الحدیذ اللہ کہتا ہم نے لوہا اتارا ایک ترجمہ ترجمانی ہم نے لوہا پیدا کیا اب اس میں وہ سائنٹفک فیکٹ بھی ہے اور فلاں نے یہ بیان کیا وہ سورج کی کرنے وہ شوائیں زمین میں جانا وہ ہوگا اور زمین میں لوہے کا بننا بٹ دس از نوٹ آف سائنس دس از بک آف گائیڈنس تو سائنٹیفک فیکٹ تو رکھیے ایک طرف آج ایک نزاج بنا ہوا لوگوں کا اس کو سائنس کی کتاب بنا, بنا دو ایسا نہیں ہے لوہا کاہے کو دیا ہم نے فی باسو شگی جس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے کتنی کھلی آئے تھے تم نے چھری کاٹے اس طرح کی چیزیں کچھ بنائی لوہے سے کچھ اور چیزیں بنا لیں بنا لو بھائی لیکن نہیں اس کا آگے فرمایا وہ مناف یو لوگوں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں اکوپمنٹس وغیرہ تم بنا لو ٹھیک ہے اہم ترین کام یہ فائدہ کیا ہے اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اور یہ جنگ کس لیے ظالموں کا نظام کبھی بیٹھے بیٹھے ختم نہیں ہوتا جن ظالموں کے اپنے ظالمانہ نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے تو کبھی اگر ایسے ظالموں کا ہاتھ روکنے بلکہ توڑنے اور بلکہ ان کی گردنیں اڑانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ قتال کا حکم دیتا ہے قرآن میں بھی دیتا ہے نیو ٹیسٹ میں بھی دیتا ہے, New میں بھی دیتا ہے. So so, صرف حوالے کے لیے جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں اپنشد ہو یا وید ہو ان کی بھی سٹوریز کے اندر جنگوں کا سلسلہ موجود ہے الزام مسلمانوں پر ہے یہ تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور بڑے ایکسٹرمسٹ ہوتے ہیں کوئی کتاب نہیں الہامی جس میں جنگ کا ذکر نہ ہو لیکن کب جب آپریشن کی ضرورت پیش آتی کرنا پڑتا ہے کبھی ہاتھ میں کسی کے خدا نہ خاص کا کینسر پھیل گیا تو باقی جسم کو بچانے کے لیے کیا کریں گے کاٹیں گے نا اس کو یہ رحمت ہے کہ کاٹ دیا جائے اس ہاتھ کو تو چند ظالموں سے پاک کر کے زمین کو اگر عدل لوگوں کو میسر آئے تو یہ کرنا پڑے گا وہ لاسٹ ریزارٹ ہے لیکن ہے اور قتال کے احکامات اس کے مقاصد اس کی شرائط وہ ہم سارے پڑھتے آئے ہیں سورہ البقرہ میں سورہ انفال میں دیگر مقامات پر فرمایا ولی عالم اللہ رسول تاکہ اللہ ظاہر کرے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد کیا ہے اس کے دین کی مدد کرنا سورج صف میں پڑھیں گے ان اللہ, اللہ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ کبھی طاقتور عزیز غلبہ رکھنے والا ہے وہ خود کر سکتا ہے سارا کام لیکن عالم اسباب میں اللہ ایمان والوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے حق و باطل کا مار کا سجانا چاہتا ہے پھر وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب یہ ہے جو ایک کھلی آیت ہے فلسفہ انقلاب کے تعلق سے مگر آج ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی انتہائی ادب کے ساتھ ستائیسویں شب کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو مس ہونی نہیں چاہیے کیا خیال ہے جی دعا مس نہیں ہونی چاہیے اللہ قبول فرمائم بھی دعا کریں گے نفی نہیں کرتے اس کی بھائی کرتے ہیں دعا لیکن بھائی صرف دعا کو کرنے کا معاملہ نہیں دعا بھی کرنے کا معاملہ ہے اور اللہ کی شان یہ سورتیں ستائیس شب میں آتی ہیں آج پوری کراچی میں آپ جہاں ہمارے پروگرام زور کہیں بھی چلے جائیں ایٹی نائنٹی پرسینٹ آپ کو یہی صورتیں ملیں گی اللہ کی شان اللہ کرے اللہ کے مخلوق تک پیغام پہنچے کچھ ہمارے دلوں میں بھی حرکت پیدا ہو کچھ ہمارے اندر بھی امنگے جاگیں کچھ ہمارے اندر بھی غیرت دینی پیدا ہو کچھ ہمارے اندر بھی اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہو اللہ کہتا ہے تاکہ ظاہر کرے اللہ کون غیر میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے ان اللہ قبی عزیز بے شک اللہ تو خود طاقتور ہے غلبہ رکھنے والا ہے اگلا رکو مختصراً پڑیں گے ان شاء اللہ چارہ ترابی وَلَقَدَ نوحا وجعلنا فبنهم محتد اور یقیناً ہم نے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا بس ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں وہ کثیر ابن فاسکون اور ان میں سے اکثر نا فرمان ہیں تم مقفی نا پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر یعنی ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا اپنے ابن مریم، اور ان کے پیچھے ہم لے کر آئے عیسرا ابن مریم کو علیہ نہ ان عطا کی بجا اللہ کے قلو میں لدیل و رحما اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار انہوں نے رفق اور محبت اور شفقت اور نرمی کی بہترین مثالیں قائم کی مگر ان کے سچے پیروکاروں کی بات ہو رہی ہیں ورنہ کروسیڈ جب سجی ہیں تو جو ظلم ڈھایا گیا ہے مسلمانوں پر وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ بھی نصارت ہے وہ رحبانیت نے بتا تھا بنا اور رحبانیت خود انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہم نے اس سے ان پر لازم نہیں کیا تھا مگر صرف یہ کہ اللہ کی کا چاہنا. حق رعایتی ہاں تو ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا رہبانی کیا ہے ترک دنیا یہ بری رسم نصارہ میں پڑی اور زندگی کے منجندھار سے نکل کر کونے کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ یہ غیر فطری معاملہ اسلام حضور نے فرمایا لا رحبانی تفریح اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں اور بدترین غیر فطری معاملہ کیا ہوا ایک شخص اگر شادی شدہ ہے تو وہ کرسٹینٹی میں پادری نہیں بن سکتا اور اگر پادری بن چکا تو وہ شادی نہیں کر سکتا کیوں بھائی یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ گھر کا رسی کے کام کرو دنیا داری کے کام کرو کہ اللہ اللہ کرو غیر فطری راستہ اختیار کیا اس کے بعد جو بدترین وہاں پر گندگی آئی ہے وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہے اس مقام پر تفیم القرآن مولانا مدودی علی رحما کی آپ پڑھ لیجئے بدترین ناجائز معاملات بس آگے خود ہی آپ سمجھ لیجئے اس انتہا پر وہ گئے یہ تو ہوا جو ان لوگوں نے اختیار کیا اصل ایک اور نقطہ کیا ہے کلائمکس کیا تھا اس صورت کے مضامین کا کلائمکس یہ تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ آدنانہ نظام کو قائم کرنے کی جد کرو <تصفح> جدوجہد سے فرار اختیار کروانا شیطان اس پہ لگا ہوا ہے کچھ کو دنیا کی محبت میں ڈباتا ہے اور پیچھے کرتا ہے دین کے تقاضوں سے وہ پڑ چکے دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقت کیا کی. اور کچھ کو کیا کرتا ہے نہ دنیا بہت بری شے بھائی اپنے کام سے کام رکھو دنیا کے زیادہ نہ پڑھو بھائی کچھ ڈوبتے ہیں دنیا میں اور دین سے بھگتے ہیں اور کچھ کو کہتے نہیں دنیا بہت بری شہ بھائی اپنی اپنی فکر کو کونے کھدرے میں بیٹھے رہو دنیا جاتی تو جائے بقول ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ کے شیطان ننگا ناچ ناچتا رہے ناچ لے دو اس کو تم چھپ کر کے کونے کھدرے کے اندر بیٹھے رہو دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا ہے کوئی بھی باطل کے مقابلے میں اور حق کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش نہ کرے تو یہ رحبانیت کا دھندہ بھی شیطان کی چال ہے کہ لوگوں کو کونے میں بٹھا کر مصروف رکھو بس وہ اپنا اللہ اللہ کرتے رہے اچھے بچے بنے رہے کونے میں بیٹھے رہے کونے میں بیٹھے رہے, میدان میں آ کے کھڑے نہ ہوں اور امام الانبیاء کیا کر کے دکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل بھی ہے دن میں کبھی تاریخ ہے کبھی اہد کا میدان ہے کہ نہیں صحابہ کی شان کیا ہے رات کے راہب ہیں دن کے شہ سوار ہیں یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علام کا اسوا اور ان کے پیارے صحابہ کا اسوا اور شیطان کچھ لوگوں کو اپنے ہی اندر اپنے آپ کو مانجھتے رہو مانجھتے رہو اپنی روحانی ترقی اپنا ہی تسکیر اپنا ہی تسکیر اور کونے میں بٹھا دو اس کو بس باہر سارا گندا نا چلتا رہے شیطان کا اس کے اندر آ کر کوئی باطل کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ہے شیطان کا ہر بار لوگوں کو دین کی جدو سے دور رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا کہ آمنوا اور ان میں سے اکثر تھے یا رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ یو میں امرحت ہی اللہ اپنی رحمت کا دوہرا ثواب تمہیں دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا ایک رائے کے آپ کو کہا جا رہا ہے اگر آخری رسول پر ایمان لے تو دوہرا اجر ملے گا ان کو ترغیب دلائی جا رہی ایک رائے یہ سچے ایمان والے ان کو کہا جا رہا ہے سچا ایمان تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر واقعات ایمان ہو اور ان کی جد و میں لگو یہ کرو گے تو دوہرا ثواب ملے گا خود عمل کرو گے ثواب اور اس جد و جہد سے لوگ دین کی طرف آئیں گے وہ عمل کریں گے اس کا جر ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی دونوں اعتبار سے ترجمہ بھیا جان نورا اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا تمشون ابھی جس کے ساتھ تم چلو گے اس دنیا میں ہدایت کا نور اور استراط پر ایمان اور نیک عمل کا نور تم شو نبی جس کے ساتھ تم چلو گے بھیا غفی القم اور اللہ تمہارے گنا بخشنے کا تمہارے لیے اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے آخری آیت ہے لِاللّا اس, کا اس کے دو ترجمے ممکن ہے میں ایک ترجمہ اور ایک تشریح آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں لی اللہ علام احد الکتاب تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے اللہ یق درون شعیم فد اللہ کہ یہ اللہ کے فضل میں سے کسی شہبر کو اختیار نہیں رکھتے مایوس نہ ہو جائیں آج بھی آہلی کتاب یہود ہو نصارہ ہوں اگر آخر رسول محمد صلی اللہ علام پر ایمان لے آئے تو ان کے دوہرے اجر کا اعلان ہو چکا ہے ان کے وارے نعارے ہو جائیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے اختیار میں سے کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ ان الفل ابی دلہ اور ہاں بے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہی معیشاں جس کو چاہتا ہے وہ آتا فرماتا ہے و اللہ حد الفل اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب آئیے چارہ کا تناوی ادا کریں گے ان دون الله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَقَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ لَا يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ